اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وزنوا بالقسط المستقيم اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو ولا تبغوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو واتقوا خلقكم اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا قالوا انما انت من انہوں نے کہا بستو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے وما انت اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے قال رب يعلم بما تعملون شعيب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله اننه كان عذاب يوم عظيم چنانچہ انہوں نے اسے شعیب کو جھٹلایا چنانچہ انہوں نے اسے مطلب شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آن پکڑا بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا <سؤال> <سؤال> ان فی <مؤمنین> بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے و رب الرحیین اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب بہت رحم کرنے والا و اِنتظیلرمین اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے نظر بعل نظر رعلمین روح الامین مطلب جبرین اسے لے کر نازل ہوا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں فصیح عربی زبان میں اب چلتے ہیں نایات کی تفسیر کے طرف اسی طرح تول میں ڈنڈی مت مارو بلکہ پورا صحیح تول کر دو پھر یعنی لوگوں کو دیتے وقت ناپ یا طول میں کمی مت کرو پھر یعنی اللہ کی نافرمانی مت کرو اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے بعض نے اس سے مراد وہ رہزنی لی ہے جس کا ارتکاب بھی یہ قوم کرتی تھی جیسا کہ دوسرے مقام پر ہے وَلَا سر آراف نمبر 86 راستوں میں لوگوں کو ڈرانے کے لیے مت بیٹھو بحوالے تفسیر ابن کثیر پھر ولجب اور جبل مخلوق کے معنی میں ہے جس طرح دوسرے مقام پر شیطان کے بارے میں فرمایا ونگ کم جب سورہ یاسین آیت نمبر 62 اس نے تم میں سے بہت ساری مخلوق کو گمراہ کیا اس کا استعمال بڑی جماعت کے لیے ہوتا ہے وہ الجم زلاہد دل قیرمینس بھوال فت القدیر پھر یعنی تو جو دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے وہی اور رسالت سے نوازا ہے ہم تجھے اس دعوے میں جھوٹا سمجھتے ہیں کیونکہ تو بھی ہم جیسا ہی انسان ہے پھر تو اس شرف سے مشرف کیوں کر ہو سکتا ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تحدید کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو جا ہم تجھے نہیں مانتے ہم پر آسمان کا ٹکڑا گرا کر دکھا پھر یعنی تم جو کفر و شرک کر رہے ہو سب اللہ کے علم میں ہے اور وہی اس کی جزا تمہیں دے گا اگر چاہے گا تو دنیا میں بھی دے دے گا یہ عذاب اور سزا اس کے اختیار میں ہے پھر انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب مانگا تھا اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا اور وہ اس طرح کے بعض روایات کے مطابق سات دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے اور کچھ سکھ کا سانس لیا لیکن چند لمحے کے بعد لیکن چند لمحے بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا یوں تین قسم کا عذاب ان پر آیا اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل سایہ فگن ہوا اس لیے فرمایا کہ سائے والے دن کے عذاب نے انہیں پکڑ لیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تین مقامات پر قوم شعیب علیہ السلام کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے اور تینوں جگہ موقع کی مناسبت سے الگ الگ عذاب کا ذکر کیا ہے سورہ آراف آیت نمبر اٹھاسی میں زلزلے کا ذکر ہے سورہ ہود آیت نمبر چورانوے میں صحیحہ متبچیخ کا اور یہاں سورہ شعراء میں آسمان سے ٹکڑے گرانے کا یعنی تین قسم کا عذاب اس قوم پر آیا کفار مکہ نے قرآن کے وہی الہی اور منزل من اللہ ہونے کا انکار کیا اور اسی بنا پر رسالت محمدیہ اور دعوت محمدیہ کا انکار کیا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کر کے یہ واضح کیا کہ یہ قرآن یقیناً وہی الٰی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ پیغمبر جو پڑھ سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے گزشتہ انبیاء اور قوموں کے واقعات کس طرح بیان کر سکتا تھا پھر اس لیے یہ قرآن یقیناً اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے نازل کردہ ہے جسے ایک امانت دار فرشتہ یعنی جبریل لے کر آیا پھر دل کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ حوا سے میں دل ہی سب سے زیادہ ادراک اور حفظ کی قوت رکھتا ہے پھر یہ نظور قرآن کی علت ہے پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإنَّهُ لَفِي زُبُرِ اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے اولم يكن لهم آيةً أن ولم يكن لهم ان يعلمه علماء بني کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پر نازل کرتے فقراه عليهم ما كانوا به مؤمنين پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لاتے ذالک سلكناه في قلوب المجرمین اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا ہے لا یؤمنون به حتى یروا العذاب الالم وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں فیمل <يَشْعُرُون> چنانچے وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جب انہیں خبر تک نہ ہوگی فیقون و رون پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے يستعجلون کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں تین سِنِينَ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں ثم ما كانوا يوعدون پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے مَا عنهم مَا كَانوا يمتعون تو جس سامانِ ایش سے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا وَمَا من قرية إلا لها اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے و وم کن یاد دھیانی کے لیے اور ہم ظالم نہیں ہیں وما تنزلت به شیقین اور شیطان اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے وما ينبغی لهم وما يستطيعون اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کے استطاعت اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں ان <لَمَعْزُولُون> بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں اب چلتے نایات کی تفسیر کی طرف یعنی جس طرح پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور و بیست کا اور آپ کی صفات جمیلہ کا تذکرہ پچھلی کتابوں میں ہے اسی طرح اس قرآن کے نزول کی خوشخبری بھی صحف سابقہ میں دی گئی تھی ایک دوسرے معنی یہ کیے گئے ہیں کہ قرآن مجید با ان احکام کے جن پر تمام شریعتوں کا اتفاق رہا ہے پچھلی کتابوں میں بھی موجود رہا ہے پھر کیونکہ ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا ذکر موجود ہے یہ کفار مکہ مذہبی معاملات میں یہود کی طرف رجوع کرتے تھے اس اعتبار سے فرمایا کہ کیا ان کا یہ جاننا اور بتلانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے پھر یہ یہود کے پھر یہ یہود کی اس بات کو مانتے ہوئے پیغمبر پر ایمان کیوں نہیں لاتے پھر یعنی کسی اجمی زبان میں نازل کرتے تو یہ کہتے کہ یہ تو ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا جیسے حمیم سجدہ صورت میں آیت نمبر چوالیس میں ہے پھر یعنی سلکھناہوں میں ضمیر مرجع کفر و تقزیب اور جوود و اناد ہے پھر لیکن مشاہد عذاب کے بعد مہلت نہیں دی جاتی نہ اس وقت کی توبہ ہی مقبول ہے فلم لما بأسنا سورہ مومن آیت نمبر پچاسی ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان لانا نفع بخش ثابت نہ ہوا پھر یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف یہ اشارہ ہے ان کے مطالبے کی طرف جو اپنے پیغمبر سے کرتے رہے ہیں کہ اگر تو سچا ہے تو عذاب لے آ پھر یعنی اگر ہم انہیں مہلت دے دیں اور پھر انہیں اپنے عذاب کی گرفت میں لیں تو کیا دنیا کا مال و مطا ان کے کچھ کام آئے گا یعنی انہیں عذاب سے بچا سکے گا نہیں یقینا نہیں وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَن يُعَمَّرَ سورہ بکرہ آیت نمبر چھانوے وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَغَدَّا سورہ لیل آیت نمبر گیارہ اور اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا پھر یعنی ارسال رسل اور انذار کے بغیر اگر ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو یہ ظلم ہوتا ہم نے ایسا ظلم نہیں کیا بلکہ عدل کے تقاضوں کے مطابق ہم نے پہلے ہر بستی میں رسول بھیجنے یا رسول بھیجے جنہوں نے اہل قریہ کو عذاب الہی سے ڈرایا اور اس کے بعد جب انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی تو ہم نے انہیں ہلاک کیا یہی مضمون سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر پندرہ اور سورہ قصص آیت نمبر انسٹھ وغیرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے پھر ان آیات میں قرآن کی شیطانی دخل اندازیوں سے محفوظیت کا بیان ہے ایک تو اس لیے کہ شیطان یا شایاطین کا قرآن لے کر نازل ہونا ان کے لائق نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد شر و فساد اور منقرات کی اشاعت ہے جب کہ قرآن کا مقصد نیکی کا حکم اور فروغ اور منقرات کا صد باب ہے گویا دونوں کے گویا دونوں ایک دوسرے کی ضد اور باہم منافی ہیں دوسرے یہ کہ شیاطین اس کی طاقت بھی نہیں رکھتے تیسرے یہ کہ نزول قرآن کے وقت شیاطین اس کے سننے سے دور اور محروم رکھے گئے آسمانوں پر ستاروں کو چوکیدار بنا دیا گیا تھا اور جو بھی شیطان اوپر جاتا یہ ستارے اس پر کے خاطف بن کر گرتے اور بھسم کر دیتے اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شیاطین سے بچانے کا خصوصی اہتمام فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مِعَ اللَّهِ إِلَاہً آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ چنانچہ اے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں ہوں گے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المؤمنين۔ اور جو مؤمنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں فن آصو کے فق الم پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں و توحیم اور آپ اللہ غالب اور مہربان پر توکل رکھیں <الذی يراك حين تقوم> جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں و تقلبین <في الساجدين> اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے <الذی> بلا شبہ وہی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں على ہر جھوٹ گھڑنے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں شعر اور, اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکنے بھٹکتے پھرتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ۚ وَبِلَا شُبَهَ وَأَصِي بَاتٍ قَالَتْهُمْ جُكَرْتَ نَهِي إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا اور جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا اور ظالم لوگ اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف پیغمبر کی دعوت صرف رشتہ داروں کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری نسل انسانی کے لیے ہادی اور رہبر بن کر آئے تھے قریبی رشتہ داروں کو دعوت ایمان دعوت دعوت عام کے منافی نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ یا اس کا ایک ترجیحی پہلو ہے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے اپنے باپ آذر کو توحید کی دعوت دی تھی اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ کے یا چڑھ گئے اور یا صاحبہ کہہ کر آواز دی یہ کلمہ اس وقت بولا جاتا تھا جب دشمن اچانک حملہ کر دے اس کے ذریعے سے قوم کو خبردار کیا جاتا تھا یہ کلمہ سن کر لوگ جمع ہو گئے آپ نے قریش کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر فرمایا بتلاؤ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے تو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے جو تم پر حملہ آور ہوا چاہتا ہے کیا تم مانو گے سب نے کہا ہاں یقیناً ہم تصدیق کریں گے آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے نظیر بنا کر بھیجا ہے میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں اس پر ابو لہب نے کہا اس پر ابو لہب نے کہا تب بلکا بل علیحدہ جماعتانہ تیرے لیے ہلاکت ہو کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا اس کے جواب میں سورہ تبت یادا نازل ہوئی بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 4973 آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور اپنی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا تم اللہ کے ہاں بچاؤ کا بندوبست کر لو میں وہاں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر یعنی جب تو تنہا ہوتا ہے تب بھی اللہ دیکھتا ہے اور جب لوگوں میں ہوتا ہے تب بھی پھر یعنی اس قرآن کے نظول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہے کیونکہ شیطان تو جھوٹوں اور گناہ گاروں یعنی کاہنوں نجومیوں وغیرہ پر اترتے ہیں نہ کہ انبیاء و صالحین پر پھر یعنی ایک آدھ بات جو کسی طرح وہ سننے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان کاہنوں کو آ کر بتلا دیتے ہیں جن کے ساتھ وہ جھوٹی باتیں اور ملا لیتے ہیں جیسا کہ صحیح حدیث میں ہے ملاحظہ ہو صحیح البخاری حدیث نمبر 7561 ہزار وہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2228 یلقون السمع شیاطین آسمان سے سنی ہوئی بعض باتیں کاہنوں کو پہنچا دیتے ہیں اس صورت میں سما کے معنی اس صورت میں سما کے معنی مصنوع کے ہوں گے لیکن اگر اس کا مطلب حادثہ سماعت مطلب کان ہے تو مطلب ہوگا کہ شائطین آسمانوں پر جا کر کان لگا کر چوری چھپے بعض باتیں سن آتے ہیں اور پھر انہیں کاہنوں تک پہنچا دیتے ہیں پھر شاعروں کی اکثریت چونکہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ مدح وظم میں اصول و ضابطے کے بجائے ذاتی پسند و ناپسند کے مطابق اظہار رائے کرتے ہیں علاوہ ازئیں اس میں غلو اور مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں اور شاعرانہ تخیلات میں کبھی ادھر اور کبھی ادھر بھٹکتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کے پیچھے لگنے والے بھی گمراہ ہیں اسی قسم کے اشعار کے لیے حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ پیٹ کو لہو اور پیپ سے بھر لینا جو اسے خراب کر دے شعر سے بھر لینے سے بہتر ہے پیٹ کو لہو اور پیپ سے بھر لینا جو اسے خراب کر دے شعر سے بھر لینے سے بہتر ہے بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار دو سو ستاون اور جامعہ اختر حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو اکاون یہاں اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پیغمبر کاہن ہے نہ شاعر اس لیے کہ کاہن جھوٹا ہوتا ہے اور شاعر ہر بیاباں میں سر ٹکراتا پھرتا ہے چنانچہ دوسرے مقامات پر بھی آپ کے شاعر ہونے کی نفی کی گئی ہے مثلا سورہ یاسین آیت نمبر انہتر سورہ ہاکہ آیت نمبر چالیس سے لے کر تریالیس تک پھر اس سے ان شاعروں کو مستثنا فرما دیا گیا جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر مبنی ہے اور استثنا ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایماندار عمل صالح پر کار بند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری جس میں جھوٹ غلو اور افراط و تفریح ہو کر ہی نہیں سکتا یہ انہی لوگوں کا کام ہے جو مومنانہ صفات سے آری ہوں پھر یعنی ایسے مومن شاعر ان کافر شعراء کا جواب دیتے ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کی حجو مطلب مذمت کی ہو جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کافروں کی حجو یا حجویہ شاعری کا جواب دیا کرتے تھے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرماتے ان کافروں کی حجو بیان کرو جبرین بھی تمہارے ساتھ ہیں بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو تیرہ وہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی شاعری جائز ہے جس میں قذب و مبالغہ نہ ہو اور جس کے ذریعے سے مشرقین و کفار اور و اہل باطل کو جواب دیا جائے اور مسل کے حق کا اور توحید و سنت کا اس بات کیا جائے پھر یعنی ای یا مرجع یعنی کون سی جگہ وہ لوٹتے ہیں اور وہ جہنم ہے اس میں ظالموں کے لیے سخت عید ہے جس طرح حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے تم ظلم سے بچو اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا بحال صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اٹھتر سامعین کلام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ شعراء اور آغاز ہوتا ہے سورہ نمل کا تو سورہ نمل ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں ترانوے اور رکوع ہیں سات تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے تلک آیات القرآن وکتاب مبین تو حروف مقطعات جن کے معنی اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے وهم جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے آمال پرکشش بنا دیے ہیں لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں ولائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الاخسرون و هئ لوگ ہیں جن کے لیے برا یا برا عذاب ہے اور اخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے لتلق القران من لدن حكيم عليم اور انا بھی بلا شبا آپ کو تو ایک کمال حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف نمل چونٹیوں کے کہتے ہیں نمل چونٹی کو کہتے ہیں اس صورت میں چونٹیوں کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کو سور نمل کہا جاتا ہے پھر یہ مضمون متعدد جگہ گزر چکا ہے کہ قرآن کریم ویسے تو پوری نسل انسانی کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے لیکن اس سے حقیقتا راہیاب وہی ہوں گے جو ہدایت کے طالب ہوں گے جو لوگ اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو حق کے دیکھنے اور سننے سے بند یا اپنے دلوں کو گناہوں کی تاریکیوں سے مسخ کر لیں گے قرآن انہیں کس طرح سیدھی راہ پر لگا سکتا ہے ان کی مثال اندھوں کی طرح ہے جو سورج کی روشنی سے فیض یاب نہیں ہو سکتے درآں حال یہ کہ سورج کی روشنی پورے عالم کی درخشانی کا سبب ہے پھر یہ گناہوں کا وبال اور بدلہ ہے کہ برائیاں ان کو اچھی لگتی ہیں اور آخرت پر عدم ایمان اس کا بنیادی سبب ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ ہر کام اس کی مشیت سے ہی ہوتا ہے تاہم اس میں بھی اللہ کا وہی اصول کار فرما ہے کہ نیکوں کے لیے نیکی کا رستہ اور بدوں کے لیے بدی کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک راستے کا اختیار کرنا انسان کے اپنے ارادے پر منحصر ہے پھر یعنی گمراہی کے جس راستے پر وہ چل رہے ہوتے ہیں اس کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہوتے اور صحیح رستے کی طرف رہنمائی نہیں پاتے